السلام <سؤال> علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامت کرتے ہیں ہمارے یہاں سے زیر کتاب دعوت شریف میں ساز نمبر پانچ اور سو ہے وہاں جو یہ تاوش شریف کے شروع و شبیہ تک کی درست تعداد ایک اوراد کا ملک الجموار کیسے میں سے آج ایک سو پہلے تو آج سے پہلے جو ہے ہمارے ملک اللہ نمبر اڑتالیس ملک الجموار میں اس کا پیراگراف نمبر پندرہ تو جی اس کے جو لغات زیادہ تھے وہ ہر لغات کے تو جو ہے آپ کو لیا تھا اور پیراگراف یہ تھا سبحان ادلۃ ولاغمت ولقرت ولحبت ولجل ولجم الکمالی ولبق اوثنا اول اونام اولکریا اجبر اللہ تعالیٰ کی عظمت پر مشتمل جو ہے ہاں جی کلمات پر مشتمل دعائی خلوان ہے خلما ہیں الہ کہ اللہ نمبر اڑتالیس کے ذیلو پیراگراف نمبر پندرہ اس کی ایک لواد کی توجہ کل کی درخت میں آپ لوگوں کو دیا تھا تو اسی ذیل میں جو ہے صرف آج اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں پھر آج کے بعد دوسرا جو ہے نا پیراگراف کی توجہ دے دوں گا تو دعا کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ذات جو ہے سبحان میں کلّی شروع میں تو اللہ کی ذات جو ہے پاک و پاک ہے حریب و نقش ہاں جی پھر آگے جو عزت والا ہے ذل عزتی عزت والا ہے بزرگی والا قدرت و دبدبا ہاں جہ وقار و عظمت والا اور جلالی ہاں جہ جلال یعنی کہ عظیم المرتبت و جمال حسن و سلوک و احسان فرمانے والا کمالات والا و ہمیشہ رہنے والا بقا لائق تعریف روشنی نور نعمتوں اور احسان فرمانے والا ہے نیز بزرگی و بڑائی اور قدرت و طاقت اور عظمت کا مالک ہے تو یہ جو اس دعا کے مختصر تجمہ تھا تو یہ ہے کہ بلا کا شعبہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے متصب ہے بندے ممی اس ان مقدس دعا کلمات کو ود زبان کرتے ہوئے یعنی ایک ایک لفظ و صفات کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کے روح عالم بالا کی طرف متوجہ ہوتے جاتے ہیں اور خود کو اللہ سے قریب سے قریب تر محسوس کرتے جاتے ہیں اور اپنے اندر وج و سرور کی کیفیت محسوس کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو بمارفت پر تیرے ہوئے ایسی نورانی کیفیت میں ایسی نورانی کیفیتیں جو ہے اللہ میں اناج فرما آمین جو ہے یہ اس مقدس دعا کی توضیع تھی اس کے بعد جو ہے آشہ نیا جو دعا یا کھلوا تھے وہ یہ ہے کہ اسی لال نمبر اڑتالیس کے زید میں پیراگراف نمبر سولہ ہے سبحان الملک الہ لذیح سبحان الملک الہ لذیح لا ينام و لا موتو سبحان الملک الہِ لذیذ لا نام يموت اس مقدس پیراگراف کی توجہ ہے سبحان الملک الہائی لذیذ لا نا مولا يموت سبحانہ تجمہ پہلے بار بار گزر چکا ہے پاک و منزہ ہے اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات اردس پاک و پاکہ ہے پاک و منزہ ہے ہر قسم کے ایب اور نقص الملک بادشاہ حقیقی جو دنیا و آخرت کی ہر چیز کا مالک و بادشاہ ہے الملک ان بادشاہ کے معنی میں جو دنیا و آخرت کی ہر چیز کا مالک و بادشاہ و بادشاہ ہے جنت کے میں مالک ہے جہنم کے بھی مالک ہے کائنات کے ہر ایک ذرہ ذرے کا مالک ہے قان الملک بادشاہ عقیقی جو دنیا و بھارت کے ہر چیز کا مالک و بادشاہ ہے الحیِ الحییہ وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کی حیات اپنی ذاتی ہے اس اسے کسی نے حیات و زندگی نہیں باسی بلکہ پوری کائنات کے ہر موجود کو ہاں جی حیات و زندگی اللہ نے ہی دیا ہے اسی نے ہی بخشا ہے تو ایسی ذات کو حی کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جب حی کہتے ہیں یعنی وہ خود زندہ ہے ہاں جی حیا اور اس کو کسی نے زندگی نہیں بخشا ہے لیکن کائنات کے ہر شے کو اسی ذات اقدس نے اسی پاک ذات نے زندگی کی نعمت سے وجود کی نعمت سے وضاح ہے تو موت و حیات زندگی دینا حیات دینا یہ صرف اللہ کے دست سے قدرت میں ہے اس لیے اللہ نے فرمایا انسانوں جنانوں تم سب جمع ہو کر یہ مکھی کو یہ خلق نہیں کہہ سکتے مکھی کا شکل ممکن ہے بنا لیکن میں روح نہیں ڈال سکتے اس لیے اللہ نے چیلنج فرمایا کیونکہ خلق اور روح کا کرنا ایجاد کرنا اس کی شے کو وجود دینا یہاں اس کو حیات دے کر وہ صرف اللہ کے دست سے قدرت میں تو سبحان الپاک منزا الملک جو وہ, وہ ذات جو بادشاہ ہے اور الحیئی وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ اور اس کے حیات اپنی ذاتی اسے کسی نے حیات زندگی نہیں بخشی لیکن پوری کائنات کے ہر موجود کو حیات و زندگی اللہ نے ہی دیا سبحان الملک وہ ذات وہ حسی نام جو نہ سوتا ہے نام یا نام سے سونے کے معنی جو نہ سوتا ہے نام یا نام نومن سونا القاموس و جدید لغت میں لکھا ہے قلاح یا موت جو ہے انج زوال فنا ہلاکت کے معنیٰ القام الجدید جدید, جدید میں ماتا یا منہ تو زبان میں مرنے کو کہتے ہیں اور منجی غت لکھا مات یا منہ تو تو پاک اور منزہ ہے وہ ذات جو بادشاہ حقیقی ہے صاحب حیات ہے اس کے حیات اپنی ذاتی ہے وہ زندہ ہے ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اس کی زندگی کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو ہے لا نم نہ سوتا ہے ولا يموت نو سے کوئی موت آتی ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے وہ ہر شے کو حیات اور موت وہی پاک ذات دیتا ہے اور یہ دعا کا ترجمہ ہی ہوگا اللہ سہان الملک الََََََََََََََََََََََََََََََ وہ پاک و پاکزہ بادشاہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے جو نہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے موت لاحق ہوتی ہے یہ دعا کا ترجمہ ہے سبحان الملک لذیذ پاک و پاکزہ ہے وہ بادشاہ جو صاحب حیات ہے اور اسے جو زندہ ہے اور اسے نہ نیند ہے اور نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے موت موت لاحق ہوتے ہیں چونکہ اللہ ہی اس اس عظیم کائنات کا مالک و حاکم بادشاہ ہے اللہ ہی لہذا وہ ہمیشہ سے زندہ رہنا ہی ہے اور حیات اس کی ذاتی سے ہے وہ بھی ذات صاحبہ حیات ہے اور اس کے لیے نیند اور موت کا لاحق ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ذات پاک اس کائنات کا بادشاہ و حاکم مطلق ہے لہذا اگر اس سے نیند آئے یا اس سے مول لائق ہو جائے تو اس کائنات کا نظام کیسے چلے گا لہذا اللہ ہاں جی ایسی پاک ذات ہے وہ بادشاہ حقیقی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہاں جی اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے اور اسے ننین آتی ہے اور نہ مول لاحق ہوتی ہے وہ ایسی عظیم اور مرتبہ اور قدرت والی ذات ہے <متحد> جی اس کے بعد جو پیراگراف آیا ہے اس دعا کا ہاں جی نمبر اڑتالیس کے زیر میں پیراگراف نمبر ستارہ ہے صبح قدوس ربنا سن رب نب الملائے قطور روح صبح ہن قطب سن رب نب الملا روح یہ جو ہم لوگ ہیں یہ ساز و در کے شکر میں یہی مقدس تجبی پڑھتے ہیں تو صبح ہن قطب سن رب نا ورب الملائے قطب رُخ یہ مقدس کے کردیث میں اس کی بڑی آمیز ذکر ہوا ہے غات میں سبو اسبوح ہیں اسبو و صبو دونوں آیا ہے اس اسبو و صبح ہو بابر زبر کے ساتھ بھی بار تعالیٰ کے صفحات میں سے ہیں اس جو ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات میں اس دیکھی اس کی تصبیح کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے صفحات میں سے دیکھے کیونکہ اس ذات کی تصویح کی جاتی ہے اللہ اللہ کے تذب صبو خلد پاک اور پاک ہمارا رب اور فیش تم کا رب اور رو رب سب بہات بھی ہیں یہ مان لغاز الکھ نماز پڑھنا سبحان اللہ کہنا خدا کی پاکی بیان کرنا المنجلغ میں یہ مانا کہ سب بہاتی ہیں نماز پڑھنے کے معنی بھی ہے سبحان اللہ کہنے کے معنی بھی ہے خدا کی پاکی بیان کرنا یہ معنی بھی تو ان عبادتوں میں جو عام طور پر کی معنی خدا کی پاکی بیان کرنا ہے، یہی زیادہ مخصوص ہے یہاں پر یہی مراد المنجی غم یہ معنی کا اسب القدوس البوح القدوس یہ آسمال حسن آسے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور عربی زبان میں فعول کے بعد ان پر صرف یہ دو کلمہ ہی آتے ہیں ایک سبوح قدوس اور ان کو پاکلما بھتھا کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے پا کلما بھتھا یعنی قدوس بھی, قدوس بھی پڑھا جاتا ہے سب اور قدوس بھی پڑھا گیا ہے یعنی اسبو اور القدوس بھی پڑھا جاتا ہے یعنی اور عام پر سبو ہو القدوس پڑھتے ہیں عام پر جو کہ یہاں یہ لکھا ہوا اور یہ جو ہے اس کی لغات کے جو معنی لکھا ہے کہ یاز منحسنہ میں سے ہے اور عالمی زبان میں فول کے وزن پر صرف یہ دو کلمہ ہی آئے ہیں ایک صبح ایک قروط اور کلم کو فتح کے ساتھ سبوح اور قدوس بھی پڑھا جاتا ہے یہ باتیں کتاب مفردات الراغب میں لکھا ہے جو کہ قرآن پاک کی لغت میں سے ہے بہت مشہور و معروف اور مستند نغات کی کتابوں میں سے اور تصویح کے معنی تنظیحِ الہی بیان کرنے کے ہیں تصدیق ہے نا تنجیح الہ بیان کرنے کی ہیں اصل میں اس کا معنیٰ عبادت الہی میں تیزی کرنا ہے عبادت مان عبادت تیزی کرنا پھر اس کا استعمال ہر خیر پر ہونے لگا اس کے اصل میں جو ہے آج ہاں جی اصل میں اس کا معنی عبادت الہی میں تیزی کرنا ہے اس کا اچھا ہے پھر اس کا جو استعمال خیر پر ہونے لگا تصویح کا لفظ قولی فعلی اور قلوی تصویح کا لفظ جو ہے قولی فعلی اور قلوی ہر قسم کی عبادت پر بولا جاتا ہے تصویح کا لفظ قولی فعلی اور قلوی ہر قسم کی عبادت پر بولا جاتا ہے یہ مطالعے بھی اسے محردات راقب میں لکھا ہے اس سلسلے میں جو ہے تو ہاں جو اور سے آپ کو کیا پھر ان سب و مفتات راغب سے سب و ہر کو دوسری بعد میں آپ کو توجہ دے دیا تیسری چیز جو ہے مختار السیاں لکھتے ہیں اصبی اطنجی تصبیح کے معنی لکھا ہے تنظیح یعنی اللہ کو ہر اے و سے پاک و پاکزہ خرا دینا تصویح کے معنیٰ تنجیح یعنی نظاحت سے یعنی اللہ کو ہر اے ب سے پاک و پاکزہ خرا دینا سبحان اللہ جب مانو تنظیح لہٰ یہ مانے اللہ تعالیٰ کو ہر ایک سن کے, ان کے انقص پاک کو پاکزہ کرا دینا اور یہ سبحان جو اللہ ہو نصب المسدر یہ محر الم القی لحاظ سے منسوخ ہے مدر الملق ہے کان و کال گویا کہ آپ نے سبحان اللہ پڑھ کر یہ کہا ہے عبر اللہ عبر اللہ منسوئ براتن عبر اللہ منسوئ براتن, من براتن ہاں اس کی یہ توجہ رہے گی مختار ہاں جو مشہور ہے اور عربی لغت ہے عربی تو عربی ہے مختار ہے جو ہے عصل اصحا اور جوہری ہے اس کے ایک خلاصہ نکالا ہے اس کو مختار سیاح کے نام سے وہ عربی تو عربی ہے اس میں یہ لکھا ہے ہاں جی تصبیح یعنی سمانا تنزیح اللہ تعالی اس مراد یعنی کہانی سوتا سب اللہ پردے سمان سوئی برا تن صفحان علوین اللہ, اللہ کو ہر اے و سے منضح قرار دینا ہے سبحان علوم نے اللہ تعالیٰ کو ہر اے نقص سے منظح کرا دینے کے ہے اور من صفات اللہ تعالیٰ مطالعہ شب لکھا یہ صبوب اللہ کے صفات میں سے یعنی ہر قسم کے اے ب نقش و ظحف ناتوانی سے ناتوانی سے اللہ کی ذات ہمیشہ سے پاک و پاکزہ ہے اور خدا کے تمام سے قدیم ہیں جس طرح اللہ قدیم و ازلی و ابدی ہے تو یہ معنی جو ہے اس سب کے حوالے سے لکھا ہے اور اس کے بعد جو ہے قدوس کی توضیح کے ساتھ ہے اس دعا کی توضیحات انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کو دے دیں گے آج کے درس یہیں پر اتفاق